ان اور ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل بلا شبہ تمہارا تعقب کیا جائے گا ان ہے شیرین پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے ان شر میں توں یہ پیغام دے کر کے بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے ان غون اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وہ انجمی اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں فرو چنانچہ ہم نے ان فرونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا مکنوز و مقام کریم اور خزانہ اور بہترین قیام گاہوں سے كذلك واورثناها بنی اسرائیل اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا فاتبعوهم مشریقین چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو نے ان کا پیچھا کیا الم چرو الجموس ان کو پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسا کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے قول ان میں ربی سے موسا نے کہا ہرگز نہیں بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے ضرور میری رہنمائی کرے گا تب ہم نے موسا کی طرف وحی کی کہ اپنا اصا سمندر پر مار تو وہ پھٹ گیا پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جب بلادِ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر دی لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں عذاب و نکال سے دو کر کے سامانے عبرت سامانے عبرت بنا دیا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا گھبرانا نہیں پھر یہ بطور تحقیر کے کہا ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے پھر یعنی میری اجازت کے بغیر ان کا یہاں سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے پھر اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے پھر یعنی فرعون اور اس کے لشکر یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکلا کہ پھر پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہوا یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا پھر یعنی جس علاقے پر جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کر دی بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیاوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا بنی اسرائیل مصر سے نکل جانے کے بعد مصر واپس نہیں آئے نیزر اٹھائیس میں فرمایا گیا ہے کہ ها قَوْمَن <آخارين> ہم نے اس کا وارث کسی دوسرے قوم کو بنایا بوالے عصر اول ذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قومن قرین دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں کیونکہ یہاں سورہ شعراء میں بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صلاحت آ گئی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے مراد ہو دود علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر پر غالب آ گئے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمانے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آ گئی ہوم پھر یعنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھیس پہنچی اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا پھر یعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے میرا رب یقینا نجات کے رستے کی نشاندہی فرمائے گا پھر چنانچہ اللہ تعالی نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے بیچ میں رستہ بن گیا کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ رستے بن گئے تھے واللہ اللہ پھر پھر, پھر قطع سمندر کا بلند چپا طودن پہاڑ یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے تعید الٰہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم وہاں دوسروں فرونیوں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسا اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآَاخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں ان رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا نبأ اور ان کفار کو, کو ابراہیم کی خبر سنائیے اذ قال وقومه ما جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو قالوا نعبد فنضل لها وہ کہنے لگے ہم بت پوچھتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو او او يضرون یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا زرر پہچاتے ہیں قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے ما كنتم ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو تم اے تم اور تمہارے اگلے باپ دادا فانهم عدو لي الا رب العالمين تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے الذي خلقني فهو يهديني جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے والذي هو يطعمني ويسقيني اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وہ ادے فَهُوَ طفہ ہوا یشفین فَهُوَ ادے مرت توفہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي یمی ثُمَّ تم میں اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے یعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کر دیا پھر موسا علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہیں رستوں سے گزرنے لگا اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہیں رستوں سے گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا پھر یعنی اگرچہ اس واقعے میں جو اللہ کی نصرت و معاونت کا واضح مظہر ہے بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں پھر یعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں پھر یعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں پھر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارہ حاصل کر لیا جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آبا و اجزاد سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے پھر افرائی تم کے معنی ہیں پہل تم تم کیا تم نے غور و فکر کیا پھر اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہو بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں وہ سب معبود میرے دشمن ہیں یعنی میں ان سے بیزار ہوں پھر یعنی وہ دشمن نہیں بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے پھر یعنی دین و دنیا کے مسالح اور منافع کی طرف پھر یعنی انواع اقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں اسے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے پھر بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں بیماری بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ہی آتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب و احترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا پھر یعنی قیامت والے دن جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا مجھے بھی زندہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اطمع ان يغفر لي يوم الدین اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش بخش دے گا ربی اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا وجالینیرین اور بعد والوں میں میرا ذکر اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ و جا جن تن اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے واغفر لی ابی انہو كان من لین اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا ولی تخزینی یوم یو اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا یوم فیو میں وین جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی الا من اتا اللہ بقلب سلیم اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک و بدت سے پاک صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو وہ عزل فتل اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی وہ بریم للغاوین اور دو کو گمراہوں کے لئے ظاہر و نمائع کر دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُونَ تُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہا ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں قب کی بوفی پھر وہ اس پھر وہ اور سب گمراہ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے او جن ابلیس اجمعون اور ابلیس کے سارے لشکر بھی قلو فی ہیں یخمون وہ کہیں گے کہ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کی قسم یقینا ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے ابن جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے مجرمون اور ہمیں اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہاں امید یقین کے معنی میں ہے کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اس سے وابستہ امید یقینی کیوں نہیں ہوگی اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عسا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے قیتی اگرچہ واحد کا سیکھا ہے لیکن خطایا جمع کے معنی میں ہے انبیاء علیہم صلاحت و السلام اگرچہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں افو کے طلب گار ہوں گے پھر حکم یا حکمت سے مراد علم و فہم قوت قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے پھر یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثنا حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے پھر یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے جب اس پر یہ واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا دیکھیے سور توبہ آیت نمبر 114 پھر یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3350 ہزار پھر قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو یعنی قلب مومن اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے بعض کہتے ہیں بدت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل بعض کے نزدیک دنیا کے مال و مطاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رضالتوں سے پاک دل یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں اس لیے کہ قلب مومن مذکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہوتا ہے پھر مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا جس سے کافروں کے میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا پھر یعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچا لیں پھر یعنی معبودین اور عابدین سب کو مال سب کو مالے ڈنگر کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا پھر اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے پھر دنیا میں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور قبر پر بنا ہوا خوشنما قبا مشرقوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے لیکن قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے پھر یعنی وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام گمراہی ہے بدت ہے شرک ہے تو نہیں مانتے نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیمل شیفین تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے ولا حمیم اور نہ کوئی مخلص دوست فلو ان لنا من کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ كان مُؤْمِنِينَ بے شک اسم عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک آپ کے رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا كذبت قوم نوح للمغسلین نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جمین سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتح لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو و ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے فتقوا الله واطيعوا لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَغْذَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لائے حالکہ تیری پیروی تو رزیل لوگوں نے کی ہے قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں اِن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لو تَشْعُرُونَ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو وَمَا أَنَا بِطَارِدِ <الْمُؤْمِنِين> اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ <مُبِين> میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء و صلحاء و بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لیکن کافروں اور مشرقوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی پھر اہل کفر و شرک قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ و محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلائل یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر بعض نے اس کا مرجع مشرقین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں پھر قوم نوح نے اگرچہ صرف اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی تہذیب کی تھی مگر چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب کے مترادف اور اس کو مستلزم ہے اس لیے فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا پھر بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح انہی کے قوم کے انہی کے قوم کے ایک فرد تھے پھر یعنی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں اس میں کمی بیشی نہیں کرتا پھر یعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو پھر میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذمے ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا پھر یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی پہلے اعتعاد کی دعوت امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اعت عدم تما کی وجہ سے ہے اور اب یہ دعوت اعتعمت عدم تما کی وجہ سے ہے پھر الردیلون اردیل کی جمع ہے جاہ و مال نہ رکھنے والے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کم تر سمجھے جانے والے اور انہی میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو حقیر سمجھنے جو حقیر سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو حقیر سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں پھر یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نصب امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو اسے اپنی جماعت میں شامل کر لوں پھر یعنی ان کے ذمائر اور اعمال کی تفتیش یہ اللہ کا کام ہے پھر یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کم تر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے پھر بس جو اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا رضیل جلیل ہو یا حقیر